پچیسواں مکتوب شریعت و طریقت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو سیدھا راستہ دکھائے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اس راہ کا نام ہے جس کو انبیاء بیا علیہم السلام اپنی امت کے لیے مقرر فرماتے ہیں اس کام میں اللہ ان کا مددگار اور پشت پناہ ہوتا ہے کل نبیوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا کہ خلق اللہ کو انہوں نے پہلے توحید کی طرف بلایا اس دعوت میں سب انبیاء برابر ہیں سبھوں کی ایک پکار ہے ایک دین ہے ایک معبود ہے با اتفاق ایک زبان ہو کر سبھوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہی کہا و الحکم الحد اللہ ایک اور اکیلا ہے اور یہی فرمایا فتق اللَّهَ و اون اللہ سے ڈرو اور اسی کی بندگی کرو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک کل نبیوں کی خدائی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وحی الہی کے موافق دعوت خلق ہوا کرتی تھی وحی الہی کے الفاظ و معانی بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں نے سنا سمجھا اور ان کو دل میں جگہ دی ان کی سماعت اس سے بہرا اندوز ہوتی رہی ان کی عقل اس سے انوار کا اقتباس کرتی رہی سبھی سب نبی اصل دعوت میں ہم خیال ہیں ہاں لغات و عبارات و استعارات و ارکان شرائع میں البتہ اختلافات ہیں دعوت توحید کے علاوہ دوسری دعوت او عبودیت کی ہوتی ہے چونکہ انبیاء علیہم السلام خلائق کے طبیب ہیں ہر زمانے میں وحی الٰی کے موافق اپنی امت کے لیے حسب مسلحت وقت قائدہ علت وضع فرماتے ہیں بس خدائی باتیں جو نبیوں تک پہنچیں اور آپ حضرات نے ان کو قبول کیا ان کا نام وحی دعوت ہے اور جو لوگ سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں اس کو امت کہتے ہیں اور عوامر و نواحی و اصول و فرو دعوت کو شریعت کہتے ہیں اور اس راہ میں چلنے کو اطاط کہتے ہیں جملہ احکام پر گردن رکھنے کو اسلام کہتے ہیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کو دین کہتے ہیں اب تم غالباً اس کو سمجھ گئے ہوگے کہ شریعت دین کی ایک راہ کا نام ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے لغت میں کشادہ راہ کو شارع کہتے ہیں راہ شریعت کو بھی خدا نے ایسی کشادہ بنایا ہے کہ اس سے ہزاروں راستے نکلتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے سر نقر و امتی اللہ صلاح و صبعین فرقت کل حل قطَََََََََََََََ اللہ واحدن نہ امت تہتر فرقوں میں بٹھ جائے گی جس, جس میں بہتر گمراہ ہوں گے اور ایک نجات پانے والا ہے ناجی فرقہ اہل سنت بل جماعت کا ہے اور اس کی تين قسميں ہيں صوفي ام محدسین فرخندہ فرجام فکاہ ازام طریقت کی راہ بھی شریعت ہی سے نکلی ہے شریعت و طریقت میں جو فرق ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں تم اسی سے سمجھتے جاؤ شریعت میں توحید تہارت نماز روزہ حج جہاد زکوٰۃ اور دوسرے دوسرے احکام شرائع و معاملات ضروری کا بیان ہے قریقت کہتی ہے کہ ان معاملات کی حقیقت دریافت کرو ان مشروعات کی تہ تک پہنچو اعمال کو قلبی صفائی سے آراستہ کرو اخلاق کو نفسانی کدورتوں سے پاک کرو جیسے ریاکاری ہے ہوائے نفسانی ہے ظلم و جفا ہے شکر و کف شرک و کفر ہے وغیرہ وغیرہ اچھا اس طرح نہ سمجھے ہو تو یوں سمجھو ظاہری تہارت ظاہری تہذیب سے جس امر کو تعلق ہے وہ شریعت ہے تسکیائے باطن تسکیہئے قلب سے جس کو لگاؤ ہے وہ طریقت ہے کپڑے کو دھو کر ایسا پاک بنا لینا جس کو پہن کر نماز پڑھ سکیں یہ فیل شریعت ہے اور دل کو پاک رکھنا قدورت بشری سے یہ فیل طریقت ہے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو اور ہمیشہ باوضو رہنے کو طریقت کا دستور العمل تصور کرو نماز میں قبلہ رو کھڑا ہونا شریعت ہے اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا طریقت ہے جو اس جو اس ظاہری سے جن معاملات کا تعلق ہے سے ظاہری سے جن معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا شریعت ہے اور جن معاملات دینی کو قلب و روح سے تعلق ہے اس کی رعایت کرنا طریقت ہے انبیاء علیہم السلام کا یہی معمول رہا کہ دین کا جو کام خود کرتے ہیں وہی امت کو بھی حکم دیتے مگر بعض بعض اخلاق و اعمال ایسے محتم بشان او کوہ وقار ہیں کہ اگر امت پر ان کا بوجھ ڈال دیا جائے تو ضعیف الحال امت پس جائے اس لیے آسانی کے خیال سے امت کو ان کی تکلیف نہیں دیتے اپنا درد خاص بنا لیتے ہیں اور معمول کر لیتے ہیں جیسے نماز تحجد صدقہ نہ لینا سیر ہو کر نہ کھانا دنیا سے اعراض کرنا جس سے زندگی باقی رہے اتنے ہی کھانے پر کنات کرنا مکان و لباس بھی محض بقدر ضرورت رکھنا وغیرہ وغیرہ خلاصہ یہ ہوا کہ جس امر کے لیے امت کو مکلف بنایا جائے وہ شریعت ہے اور جو کام ایسا ہے کہ تخفیف امت کے لیے انبیاء علیہم السلام اپنی ذات کو اس کا پابند کر لیں اور لازمائے احوال بنا لیں وہ طریقت ہے جو اعمال خاص انبیاء علیہم السلام کے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم امت کے لیے ممنوع و مختور ہے اس میں جان و ایمان کا خطرہ ہے جیسا کہ قرآن قدیم نے تخصیص کر دی ہے کہ خالص من دون المؤمنین آپ کے لیے یہ خاص ہے اور مومن کے لئے نہیں دوسری قسم وہ ہے کہ سنت پسندیدہ ہے جو شخص اس کو اختیار کرے گا درجۂ عوام سے زمرہ خاص میں داخل ہوگا عالی مرتبہ ہوگا کمال ترقی ہوگی سنو شریعت میں اگر صحیح عذر ہو تو رخصت ہو جاتی ہے جیسے بجائے وضو اور غسل تیمم کے اجازت ہے سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے وغیرہ وغیرہ مگر طریقت کہتی ہے کہ رخصت ضعیف حالوں کے لیے ہے مناجات آجزوں پر تخفیف کے لیے ہے چنانچہ ارباب طریقت قوت و ہمت جد و مبالغت سے کام لیتے ہیں رخصت و مباح کی راہ سے اپنے کو باز رکھتے ہیں حلال چیزوں کو بھی ڈر ڈر کر استعمال کرتے ہیں ہرس و تما سے کنارے رہتے ہیں شریعت میں راحت و آسائش کی دیوڑھی پر روک تھام ہے خصوصاً نفس امارہ سے بہت بچاؤ ہے دیکھو اگر مرید اپنے کو مباحات کی اجازت دے گا اس کا نفس دلیر ہو جائے گا رفتہ رفتہ وہ مشتبہات کو بھی مباحت کے سلسلے میں لے آئے گا پھر اس پر قناعت نہ کرے گا آگے بڑھ کر محرمات میں مبتلا کر دے گا یہاں تک کہ دین بھی برباد ہو جائے گا اتنی تقریر کے بعد ہمیں امید ہے کہ تم شریعت و طریقت کو خوب سمجھ گئے ہو گے شریعت کی ضرورت اور طریقت کے فوائد کا بھی تم نے اندازہ کر لیا ہوگا برادر عزیز بغیر شریعت کے طریقت کا قصد کرنا ویسا ہی ہے کہ ایک شخص کوٹھے پر جانا چاہے سیڑھی کو توڑ ڈالے اور دیوار پکڑ کر اوپر چڑھے نتیجہ یہ ہوگا کہ دو چار ہاتھ بمشکل اوپر جائے گا پھر پھسل پھسل کر گرے گا یا یوں سمجھو کہ ایک شخص کو یہ خپت سمائے کہ ہم پتھر ایسا اچھال سکتے ہیں کہ نظر سے غائب ہو جائے ہزار زور خرچ کرے کرے گا کوشش کا خ... خاتمہ کر دے گا نہ رہے گا بمشکل اچھالے گا دھم سے آتا رہے گا بغیر شریعت جسم خاکی پتھر سے بدتر ہے وہ شخص فضائے طریقت میں اڑ نہیں سکتا یہ کوشش لا حاصل ہوگی یا یوں سمجھو کہ ایک شخص حج کو جائے خلاف سمت کعبہ کے رخ کرے سالہ سال بھی چلتا رہے گا تو بیت اللہ شریف تک نہ پہنچے گا کیونکہ ہر مقصد کے لیے راستہ مقرر ہے ہر قصد کے لیے شرط ہوا کرتی ہے ہر صحبت کے لیے اہلیت اور نسبت کا ہونا ضروری ہے کسط و صحبت کے لیے شرط و نسبت جملہ احکام شریعت ہیں جب مرید راہ شریعت میں واضح ہوتا ہے حقوق شرعی کو بقدر امکان ادا کرتا ہے اس وقت توفیق خیر اس کی رفیق ہوتی ہے عوام کے دائرے سے وہ نکلتا ہے سلوک طریقت اختیار کر کے خواص کے ہمراہ ہو جاتا ہے برادر عزیز اب بلا شک تم نے شریعت و طریقت کو پہچان لیا ہوگا تم کو چاہیے کہ گرتے پڑھتے مطابعت و موافقت میں ان پاک بزرگوں کے جو صاحب شریعت و طریقت گزرے ہیں حتی الوسا دو ایک قدم بھی چلو اور مفل سو بے نوا کی طرح درگاہ میں اس بادشاہ بے کس نواز و عاجز افراز کے باوجود اس دوری و حجاب کے بھی عرض کرنے سے باز نہ اور اس بات پر پکا عقیدہ رکھو کہ خزانہ فضل میں جو کیمیائی لطف ہے اس کا ایک ذرہ بھی اگر مشرکوں کے شرک پر کافروں کے کفر پر چھڑک دیں تو توحید ہی توحید نظر آئے اور قدہ غیب میں جو شری شربت جان پرور ہے اس کا ایک قطرہ بھی اگر خلق کے حلق میں ٹپکا دیں تو ایسے شیر و شکر ہو کر سب مل جائیں کہ مخالف و منکر کا وجود ہی غائب ہو جائے وہ تم کو اس عنایت کی نظر سے دیکھتا ہے جو تم پر ازل میں ہو چکی ہے آب و خاک ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھتا اگر تمہاری آلودگی پر اس کی نظر ہوتی تو سمجھ لو کہ رہی صحیح پونجی بھی غائب تھی مگر وہاں کی مقبولیت کوئی معمولی بات ہے اگر تمہارا بال بال شیطان مجسم بن جائے اور ہر ہر عضو فرعون کی طرح دعوی باطل پیش کرے اور ہر ذرہ وجود نمرود کا جانشین ہو کر بیٹھے اور چاروں طرف تمہارے دوزخ کی آگ زن ہو تم کچھ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا حال اس وقت کیا ہو قسم خدا کی اگر تم پر اس کی نظر عنایت ہے تو کوئی چیز کوئی شخص تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا والسلام